کیا پوچھا کسی صاحب نے کاپی رائٹ رجسٹر رجسٹر کتابوں کی فوٹو کاپی کروا کر استعمال کرنا کیسا ہے اصل میں ایک دنیا بھر کا قانون ہے کاپی رائٹس اس کا ایک محکمہ کراچی میں بھی پاکستان میں بھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی تحقیق اپنی جستجو سے جو کتاب لکھے تو کتاب لکھنے کے بعد اس کے بینیفٹ اس کا منافع ظاہر اسی کو ہونا چاہیے جس نے وہ کتاب لکھی کوئی آدمی اگر ان کی کتاب چھاپے تو مصنف یا مولف اس کے حقوق دیتا کہ آپ یہ کتاب چھاپ سکتے اس پر پبلیشر میں اور مصنف میں ایک ماہدہ ہوتا کہ آپ اس کی رائلٹی دیں گے کتنی دیں گے کہ اگر آپ کو ایک سو روپیے کا فائدہ ہو تو عموماً 30 پرسنٹ یا جو معاہدہ ہو جائے یا بہت اہم کتاب ہو تو آدھا یوں اس کا ایک رجسٹریشن ہوتا ہے اس رجسٹریشن کے خلاف اگر کوئی کرے تو ظاہر ہے کہ اس پہ مقدمہ ہو سکتا ہمارے یہاں پاکستان میں تو فری پورٹ ہے آپ جانتے ہیں جو جی چاہے کر لیں کوئی پوچھنے والا نہیں میں اس کے ایک جو آپ کو مثال دیتا ہوں اردو کا پروگرام جس نے بنایا بہت کمال کیا جیسے آپ اردو کا ٹائپ دیکھتے ہیں جو اخبارات چھپتے ہیں بظاہر تو آپ اخبار پڑھ رہے ہیں لیکن یہ اتنا ادک کام ہے کہ بڑے بڑے قیمتی اور ماہر کاتیبوں سے لکھوایا گیا سعد دعت وغیرہ وغیرہ حروف اس کو حکمت عملی سے کمپیوٹرائز کرنے کے بعد اب اس کے بعد یہ پروگرام بنا جنگ اخبار والوں نے تو اپنا پروگرام بنایا کی کوئی نقل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نہ اس کا سافٹ ویئر کہیں ملتا دوسرے جو ہیں ہمارے یہاں اردو کے بہت خطوط ہیں اتنے خطوط ہیں اور اتنی اس کی وجہ ہے کہ جو یہ فن کو جانتا ہے وہی بتا سکے گا ہمارے پاس ایک پروگرام ایسا ہے کہ جس میں عربی کے تین سو رسم الخطوط تین سو طریقے سے عربی لکھی جاتی تو کتنا بڑا کام لوگوں نے کیا اب جس نے یہ کام کیا وہ اس کا نفع جو ہے وہ حاصل کرے جب یہ اردو کا پروگرام ہمارے پاس آیا تو ترجمان اہل سنت ہم نکالنا چاہتے تھے تو ہم نے کسی سے رابطہ کیا کہ بھائی اس کی ہمیں یہ پروگرام ہمیں دیں اس کا طریقہ یہ ہے یا کراچی میں کاشف سینٹر میں اس کا دفتر تھا اتفاق سے وہ ہمارے جاننے والے نکل آئے تو ان کا صاحب یہ پروگرام ہم نہیں دیتے بلکہ آپ کے کمپیوٹر میں ہم اس کو لوڈ کریں گے آ کے وہ دیں گے نہیں کسی تو چالیس پینتالیس ہزار روپئے اس کی قیمت ہے آپ چونکہ دینی کام کے لیے لے رہے ہیں تو آپ سے ہم پینتیس ہزار لیں گے پھر وہ ذرا سا معاملہ موخر ہو گیا ترجمان نکالنے کا تو آپ کو تعجب ہوگا وہ پروگرام جو ہمیں ریاتن پینتیس ہزار کا مل رہا تھا تو اس کی لوگوں نے کی ہوتی ہے ایک اس کو توڑ دی اور اس کے بعد اس کو اتنا عام کیا کہ جو پینتیس ہزار کا تھا وہ بیس روپے میں کہیں بھی مل جاتا بلکہ کوئی جاننے والا ہو تو خود لوٹ کر کے آپ کو مفت دے دیتا ہے بالکل لیجیے صاحب آپ چلائیے اب ضرور کمپنی کا کیا ہوگا بہت مسئلہ تو یہ قانون سعودی عرب میں بہت سخت ہے دبئی عرب امارات میں بہت سخت ہے کوئی سی ڈی کوئی پروگرام کسی کا نقل کرتا ہوا بکتا ہوا نظر آ جائے. تو اس پر جناب بہت بڑا جرمانہ بھی ہوتا اور اس کے لیے سزا بھی ہے تو کاپی رائٹ جو ہے ظاہر ہے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے یہ اس کی مرضی پر ہے وہ جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے اور میں اس میں یہ بھی بتا دوں آپ کو الحمد ہم نے تقریباً جو پندرہ کتابیں لکھی ہیں بغیر کسی معوضے کے ہم نے ضیاء القرآن کو دے دیا کوئی ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے نہ ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ کبھی اگر یہ آپ چھاپیں تو اس میں سے کوئی دس پندرہ کتابیں ہمیں دے دیا کریں کوئی نہیں لیکن ہم نے جب ضیاء قرآن سے معاہدہ کیا اس میں یہ بھی لکھ دیا میں نے ہم آپ کو اپنے حقوق تباہ کے دے رہے ہیں مگر کوئی اور چھاپے آپ اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کریں گے ایک دین کا علم ہے اس پر ہر مسلمان کا حق ہے اور کوئی بھی اس کو چھاپے ہم سے اجازت لے لے اور اجازت بھی صرف اس لیے لی جاتی ہے کہ ہم اس پر پابندی لگاتے ہیں کہ آپ پروف ریڈنگ صحیح کریں تباد صحیح ہو کاغذ صحیح ہو یہ اس پہ پابندی لگاتے ہیں ماہرین جو ان سے پڑھوایا جا اب مسئلہ ایک ہماری کتاب چھپی شاید تصوف و طریقت تھی اس میں باب تھا مجذوب سالک میں فرق ہیڈ تھی اب قاف رہ گیا تو یہ بارت بند گی مجزو کیا نام ہے مجزوب اور سالک کافر فرق تھا کاف نکل گیا تو دونوں کو کافر چھاپ دیا اس نے پھر اس کو خط لکھا کہ بھئی یہ کافر رہنے سے کتنی عبارت بدل گئی کہ سالک اور مزہ جو ہے وہ کافر حالانکہ جس بار یہ تھی مزہ اور سالک میں فرق سمجھتے ہو تو ف... کافر رہنے سے کیا ہو گیا وہ کافر ہو گیا۔ اس قسم کی چیزوں سے بچنے کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم سے اجازت دے یہ قدغن انوں پر لگائی جائیں اس کے بعد میں چھپے وہ اپنا نفع کمائے جو چاہے کمائے ہم اس سے غلط نہیں آدمی رائلٹی کسی کتاب کے لیے کر کیا کما لے گا کیا بنگلہ بنا لے گا اور دین کا اگر فائدہ ہوتا تو یہ آخرت کے لیے کارامت ہے دنیا تو کسی طریقے سے گزری جائے گی. تو را... کاپی رائٹ جو ہے ایک قانون صحیح ہے اور اس کی نقل کر کے نکالنا اور خصوصیت کے ساتھ ایسی نقل کرنا جس میں آدمی کی عزت داؤ پر لگ جائے دسل میں کوئی کمپنی اگر آپ پر سوٹ فائل کر دے تو آپ گرفتار ہوں گے ہتھکڑیاں لگیں گے جیل جائیں گے ضمانت ہوگی وکیل کرنا ہوگا اور مسلمان کی عزت و آبرو جو ہے یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے تو کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے آدمی کی عزت پر کوئی فرق پڑے